لاہوتِ اللہ بلّہ عظیم بسم اللہ رحمٰن رحیم اللہ مسلّہ محمد وحمد واجل فرجََ hmm. کیا کبھی اس بات پہ غور کیا گیا ہے کہ مطلب جب کوئی ملک اپنی ہی سرحدوں کے اندر اپنی ہی ایک لیبوریٹری میں یورینیم صاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ہزاروں میل دور بیٹھی عالمی طاقتوں کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ کیوں بن جاتا ہے ہاں بالکل ये एक ऐसा सवाल है जो बाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे या पसपर्दा कहानी कुछ और ही है तो आज के इस गहरे मुताले में हम इसी सवाल के तहत तक जाने की कोशिश करेंगे हमारे सामने सैयद जहां जेब का एक बड़ा जबरदस्त और फिक्र अंगेज है हक और ताकत का तसादुम ईरान استعمار اور عالمی نظم کی جنگ اور یہ جو گیارہ اپریل دو ہزار چھبیس کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں مطلب پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں لیکن آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ محض کوئی سفارتی یا تجارتی میٹنگ نہیں ہے بالکل یہ ایک بہت بڑی فکری اور تہذیبی کشمکش ہے اور ہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم آج صرف مصنف کے جو دلائل اور نظریات ہیں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں ہم کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے بس اس تحریر کو غیر جانبدارانہ انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ uh, دیکھیں یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بین الاقوامی تعلقات کی خبریں سنتے ہیں تو ہمارا ذہن سیدھا تیل کی قیمتوں یا تجارتی پابندیوں پر چلا جاتا ہے ہم بس سرفیس لیول پر سوچتے ہیں हم, بالکل وہ جو بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے بس وہیں تک ہاں لیکن سید جہان زیب آبدی کے اس مضمون کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمیں ان ہیڈ لائن سے بہت نیچے ایک نظریاتی بحث کی طرف لے جاتا ہے ان کے بقول یہ دراصل دو بالکل مختلف اور متصادم عالمی تصورات کی جنگ ہے اچھا دو مختلف تصورات جی مطلب ایک طرف ایران ہے جو اپنی نظریاتی شناخت اور خود مختاری ہر حال میں منوانا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ عالمی استعمار ہے جس سے مصنف کی مراد امریکہ اور اس کے حلیف ہے جو دنیا میں اپنے طاقت کے توازن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں چلیں اس معاملے کی تہیں کھلتے ہیں جو سننے والے اکثر کنفیوز رہتے ہیں نا کہ یہ لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہوتی ان کے لیے سننا بہت ضروری ہے میں سے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جی ضرور بتائیں فرض کریں شطرنج کا ایک بڑا ٹورنمنٹ چل رہا ہے دو کھلاڑی کھیل لیکن اچانک ایک کھلاڑی کہتا ہے کہ بھائی آج سے رولز وہ ہوں گے جو میں طے کروں گا مثلاً میرا پیادہ وزیر کی طرح چلے گا اور اگر تم نے اعتراض کیا تو تمہیں گیم باہر نکال دوں گا مصنف جس بیسٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں کیا وہ یہی چیز ہے hmm, یہ شطرنج والی مثال بالکل پرفیکٹ ہے صورتحال کے لیے بظاہر یہ جو رولز بیسڈ آرڈر یعنی قانون پر مبنی عالمی نظام ہے نا یہ سننے میں بڑا پرکشش لگتا ہے کہ سب کے لیے قانون برابر ہوں گے ہاں نا اقوام متحدہ ہے بین الاقوامی عدالتیں ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ایک سسٹم ہو مصنف اسے استعمار کیوں کہہ رہا ہے دیکھیے مسئلہ قانون کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ رولز بناتا کون ہے اور ان کا اطلاق کیسے ہوتا ہے جب طاقتور ممالک کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں لیکن جب ان کا اپنا کوئی اتحادی انہی قانونوں کو توڑتا ہے وہ ویٹو پاور استعمال کر کے اسے بچا لیتے ہیں اوہ oh, یعنی قانون صرف کمزور کے لیے؟ بالکل مصنف کے نزدیک یہ کوئی منصفانہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ استعمار کی ہی ایک موڈن سوٹ بوٹ پہنی ہوئی شکل ہے اور اس کے برعکس جو ایران کا فلسفہ ہے وہ بالکل مختلف ہے وہ کیسے؟ ان کا حاکمیت کا کیا تصور ہے؟ ایران کا ماننا ہے کہ حاکمیت صرف طاقت کے زور پر یا کسی سوپر پاور کی مرضی سے نہیں ملتی ان کے نزدیک یہ الہی اصولوں اور قومی خود مختاری کا ایک امتزاج ہے یعنی انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہے हم. تو یہ محض زمین یا تجارت کا جھگڑا نہیں رہا یہ اصول کا جھگڑا ہو گیا اچھا اب اس بحث کو ذرا گراؤنڈ ریالٹی پر لاتے ہیں یہ جو ہم نے شروع میں جوہری پروگرام کی بات کی تھی مصنف نے اسے ایک بڑے مختلف اینگل سے پیش کیا ہے ہاں وہ حصہ بہت دلچسپ ہے عام طور پر دنیا اسے خطرناک ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے بالکل تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یورینیم کو افزودہ کرنا صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ کیوں نہیں ہے یہ عالمی نظام کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں ہے देखें इसका जवाब ही इस सारी कशमकश की जान है अगर आज आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मान लेती हैं तो ये सिर्फ चंद सेंट का एतराफ़ नहीं होगा ये इस बात का एतराफ़ होगा कि एक मुल्क जिस पर बदतरीन पाबंदियाँ लगाई गईं उसने आलमी ताकतों की खींची हुई लकीर पार की और अपना रास्ता खुद चुना अच्छा यानि उसने डिक्टेट होने से इंकार कर दिया। बिल्कुल मजमून में बताया गया है कि ईरान का थ्रेश होल्ड न्यूक्लियर स्टेट बनना असल मसला है यानी वो इस दहलीस पर खड़ा है कि फैसला करे तो कुछ भी कर सकता है ये टेक्नोलॉजी का डर नहीं है ये इस तकबर को चैलेंज करने का डर है जिसके तहत कुछ ममालिक तय करते हैं की कि किसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी होगी واہ مطلب اگر ایک ملک نے یہ بیڑیاں توڑ دی تو باقیوں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گی کہ مزاحمت ہو سکتی ہے بالکل ایسا ہی ہے اور یہی مزاحمت ہمیں مشرق وسطہ کی سیاست میں بھی نظر آتی ہے ہاں یہ صورتحال واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ مضمون میں شام عراق لیبنان اور وہاں کے مزاحمتی گروہوں کا ذکر ہے اب میرا یہاں ایک اعتراض ہے ہم مغربی میڈیا میں تو یہی سنتے ہیں کہ یہ گروہ خطے میں سیکورٹی کا خطرہ ہے ملیشیاز ہیں تو مصنف کے مطابق ایران انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے مغربی طاقتیں تو ظاہر ہے وہاں ایک اسٹریٹیجک ابام یا اسٹریٹیجک ایمبیگیوٹی چاہتی ہیں تاکہ ڈر کا ماحول رہے اور ان کا اسلحہ بکتا رہے وہ ان گروہوں کو خطرہ کہتی ہیں لیکن جب ہم ایران کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو کہانی الٹ ہے وہ انہیں خطرہ نہیں سمجھتے نہیں بالکل نہیں ایران انہیں اپنی نظریاتی توسیع اپنی دفاعی گہرائی یا اسٹریٹیجک ڈیپتھ سمجھتا ہے یہ استعمار کے خلاف ان کی مزاحمت کی علامت ہیں اگر ایران صرف اپنی سرحدوں تک محدود ہو جائے تو اسے نشانہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا हم, تو ایک فریق جسے دہشت گردی کہہ رہا ہے دوسرا اسے اپنا جائز دفاع اور خود مختاری کا نام دے رہا ہے یہ تو ہو گئی فوج اور نظریے کی بات لیکن اگر آپ کسی پر فوجی حملہ نہیں کر سکتے تو اسے گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کریں گے اور یہیں سے اقتصادی پابندیاں شروع ہوتی ہیں بالکل میرا اشارہ اسی معاشی محاس کی طرف ہے مصنف نے انہیں ایک سائنسی ہتھیار کہا ہے لیکن عام بندہ تو یہی سوچتا ہے کہ بس دو ملکوں نے آپس کی تجارت بند کر دی ہے یہ پابندیاں اتنی تباہ کن کیسے ہو جاتی ہیں م, دیکھیں یہ صرف تجارت کا رکنا نہیں ہے आज की दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी है जैसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है जब पाबंदियां लगती हैं तो उस मुल्क का बैरूनी दुनिया से बैंकिंग का रता काट दिया जाता है ओ तो मतलब कोई लेन देन हो ही नहीं सकता बिल्कुल नहीं कोई ताजर बाहर से कैंसर की दवाइयाँ नहीं मंगवा सकता कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर सकता मुल्क अपना तेल बेच मुनाफा वापस नहीं ला सकता ये जदीद दौर का मुहासरा है پرانے وقتوں میں قلعے کا پانی بند کرتے تھے آج بینکنگ بند کر دیتے ہیں ओف, یہ تو واقعی یہ خاموش ینگ ہے جی اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی سزا نہیں ہے بلکہ یہ وہ سائنسی ہتھیار ہے جس سے ایران کو مفلوج رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اس عالمی دائرے سے باہر نہ نکلے اور جو اربوں ڈالر کے منجمد احساسے ہیں نا وہ محض پیسے نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہیں وہ ایک سفارتی لیوریج ہے طاقتیں ان پیسوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں تاکہ سیاسی رعایتیں لے سکیں hmm. اسی بساط پر ایک اور بہت اہم موہرا آبنائے حرمز ہے یہ تو دنیا کی توانائی کی شہرگ ہے دنیا کا تیل وہاں سے گزرتا ہے مضمون میں بتایا گیا ہے کہ یہاں بھی دونوں سائڈس کا سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے وہ کیا ہے آبنائے حرمز کا جغرافیہ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ اور مغربی طاقتیں اسے گلوبل کامنس کہتی ہیں یعنی یہ ایک عالمی راستہ ہے جس پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ تیل کی سپلائی ان کی مٹھی میں رہے اور ایران وہ اسے کیا سمجھتا ہے ایران بقا کی شہرک سمجھتا ہے ان کا موقف ہے کہ یہ ان کے جغرافیہ کا حصہ ہے اور اس پر ان کی قدرتی اثر و رسوخ کو مانا جائے یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے جو وقت پڑنے پر عالمی معیشت کو ہلا سکتا ہے تو اس سب کے بیچ جب اسلام آباد جیسے مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی پرماننٹ ہل کیوں نہیں نکلتا مضمون میں یہ بھی ہے کہ ایران ایک جامع اور مستقل معاہدہ لیکن عالمی طاقتیں یا ایگریمنٹ چاہتی ہیں ام تو سب کے مفاد میں ہونا بظاہر امن اچھا لگتا ہے لیکن مغرب کی جو ملٹری انڈسٹری ہے وہ تو اسلحہ بیچنے پر چلتی ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ مغربی طاقتیں فیزڈ ایگریمنٹ اس لیے چاہتی ہیں تاکہ تھوڑی بہت ٹینشن ہمیشہ برقرار رہے اچھا یعنی اگر مکمل ہو گیا تو عرب ممالک ان کے مہنگے تیارے اور سسٹم کیوں گے؟ بالکل اس غیر یقینی صورتحال سے ان کی اسلحے کی مارکی چلتی ہے ان کی فوجوں کی وہاں موجودگی کو جواز ملتا ہے ایک جامع معاہدہ تو اس جواز کو ہی ختم کر دے گا اب سمجھ آیا لیکن یہاں آ کر یہ مضمون ایک دم سے بہت ڈیپ ہو جاتا ہے ہم ابھی پابندیوں سوئفٹ سسٹم اور کی بات کر رہے تھے اور اچانک مصنف ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے گئے جی اور یہی اس مضمون کی سب سے خاص بات ہے مطلب اس جدید سفارتکاری کا اور نیوکل پروگرام کا حضرت آدم کی تخلیق یا حضرت موسا اور فرون کے واقعے سے کیا منتی کی تعلق بنتا ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے اگر ہم اس معاملے کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑے نا तो मुसनफ का नजरिया ये है कि ये मौजूदा कश्मकश सिर्फ चंद दहाईयों या तेल की जंग नहीं है ये उस अजली कश्मकश का हिस्सा है जो रोजे अव्वल से जारी है यानी हक और बातिल वाली बहस बिल्कुल मुसन्फ इसे हजरत आदम और इबलीस हजरत नूह की जिद्दोजहद हजरत इब्राहिम और निमरूद और हजरत मूसा और फिरौन के तसलसल में देखते हैं एक तरफ हक عدل اور توحید ہے اور دوسری طرف طاقت کا تکبر اور استعمار یہ موجودہ سیاست دراصل اسی پرانی لڑائی کا نیا چیپٹر ہے واہ اور اسی لیے مضمون میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بھی بڑی عقیدت سے ذکر ہے وہاں حق اور طاقت کا تصادم کیسی بیان ہوا ہے کربلا اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے مصنف بتاتے ہیں کہ امام حسین کا قیام اس بات کی علامت ہے کہ حق کی جیت عددی برتری یا فوجوں سے نہیں ہوتی بلکہ اصولی استقامت سے ہوتی ہے हم, یعنی مادی طاقت کے بجائے اخلاقی طاقت جی بالکل کربلا میں ایک طرف مطلق طاقت کا دعویٰ کرنے والا ریاستی نظام تھا اور دوسری طرف ظاہری اسباب کے بغیر حق کی دعوت فیصلہ کن چیز مادی طاقت نہیں بلکہ ایمانی استقامت تھی اور ایران کا موجودہ بیانیہ بھی یہی ہے کہ اگر اصولوں پر ڈٹے رہیں تو بدترین معاشی دباؤ کے باوجود اپنی شناخت بچائی جا سکتی ہے لیکن م... یہاں مجھے ایک سوال تھوڑا تنگ کر رہا ہے یہ بڑی نازک بات ہے جب ہم جدید ریاستوں کی سیاست کو قدیم انبیاء یا مقدس مذہبی علامتوں سے جوڑتے ہیں نا تو لوگ اکثر جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں نا ہم خود کو سو فیصد حق اور دوسرے کو باطل سمجھنے لگتے ہیں ہاں یہ خطرہ تو رہتا ہے لیکن مصنف نے یہاں ایک بہت زبردست علمی احتیاط یعنی اچھا وہ احتیاط کیا ہے تاکہ بس ایک جذباتی نارا نہ بن جائے مصنف نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی جدید ریاست یا نظام کو مکمل مطلق حق یا مطلق باطل کہہ دینا بہت بڑی فکری غلطی ہوگی مطلق حق تو صرف انبیاء اور معصومین کی ذات ہے یعنی موجودہ حالات اس حق اور باطل کے صرف جزوی مظہر ہیں بالکل کوئی ملک اپنی پالیسیوں سے حق کے قریب ہو سکتا ہے اور دوسرا باطل کے یہ کوئی آخری مذہبی جنگ نہیں ہے البتہ یہ مذاکرات یہ فیصلہ ضرور کر رہے ہیں کہ کیا آج کی دنیا میں کسی کو اپنے نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے یا سب کچھ سرمایے کی ترازو میں تلے گا زبردست تو اگر میں آج کی اس طویل گفتگو کو سمیٹوں تو یہ کلیئر ہے کہ اسلام آباد کے مذاکرات محض خبروں کی سرخیوں یا سینٹریفیوجز تک محدود نہیں ہے یہ قومی خود مختاری بقا اور انسان کی تاریخ میں حق اور طاقت کی جنگ کا ایک اہم پڑاؤ ہے بالکل اور ہسٹری کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت کا پلڑا وقتی طور پر بھاری ہو سکتا ہے معاشی ناکہ بندیوں سے عارضی غلبہ مل سکتا ہے لیکن صدیوں کے پیمانے پر وہی فکر باقی رہتی ہے جو انسان کی فطرت اور عدل کے مطابق ہو مسلحت کے مقابلے میں اصول کی جنگ ہمیشہ زندہ رہتی ہے یہ hmm. ساری صورتحال واقعی انسان کو ایک گہرے تفکر پر مجبور کر دیتی ہے آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جی ضرور آج کی طاقتیں جس سسٹم کو رولز بیسڈ آرڈر کہہ کر دنیا پر مسلط کر رہی ہیں hmm. ذرا سوچیں کہ آج سے سو یا دو سو سال بعد کے مورخین اسے کیسے یاد رکھیں گے کیا وہ اسے ایک منصفانہ نظام مانیں گے یا پھر تاریخ کی کتابوں میں اسے ان قدیم مغرور سلطنتوں کی ہی ایک جدید شکل قرار دیا جائے گا جو کسی بھی نظریاتی مزاحمت سے ٹکرا کر آخر کار بکھر گئی اس بارے میں ضرور سوچئے گا